تشریف رکھیے آپ یہاں کون سے گھر میں رہتے ہیں یہ رہتے ہیں نا یہ گھر میں کسی کو ڈونیٹ کر سکتا ہوں یہ کے کب جو آپ اس کو ڈونیٹ کر رہے ہیں یہ تو اللہ تبارک نے استعمال کے لیے دیئے خود استعمال کے بیچنے کے لیے تھوڑی دی ڈونیٹ کرنے کے لیے تھوڑی دی اب میں آپ کو چند مشاہدات بتاتا ہوں دیکھیے لوگ سائن کر دیتے ہیں کہ ہمارا انتقال ہو تو ہماری آنکھیں دے دی جائیں صرف قیاس کر لیں آپ قبر میں جب اٹھیں گے اور آنکھیں نہیں ہوگی تو کیا کریں گے قیامت میں اگر آپ کھڑے ہوں گے اور آنکھیں نہیں ہوں گی تو کیا کریں گے اب لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے انسان کا کتنا فائدہ ہے آپ تحقیق کی دنیا میں جائیے سری لنکا پانچ ہزار آنکھیں آپ کو ہر سال دیتا ظاہر ہے کہ وہاں میں نے دس وزٹ کیے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بدھسٹ بہت ہیں غالب اکثریت بدھسٹ کی ہے جگہ جگہ بدھا کے بتلے لگے ہوئے اور ہندو بھی ہیں وہاں مسلمانوں کی آبادی آپ میں سے بہت سے لوگ کولمبا گئے ہوں گے مشکل سے یا آٹھ فیصد مسلمان وہ بھی ان میں اکثریت جو ہے وہ میمن کی کہ جس وقت پاکستان کی تقسیم ہوئی تو کچھ میمن حضرات پاکستان آئے کچھ کاروباری حضرات جو ہیں وہ سری لنکا چلے وہاں سے آنکھیں چونکہ آتی ہیں تو آنے کے بعد میں اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ ایک آنکھ لگا کر اس کی آنکھ روشن کر دی جاتی اور اس کو فارغ کر دو آنکھ کبھی بھی نہیں لگائی جاتی اچھا اب دیکھیے کوئی آنکھ یا کوئی چیز اب آپ انسان کے جسم پر نظر ڈالیے کون سی چیز انسان کے جسم میں ناکارا مودودی صاحب نے اپنی کتاب رسائل اور مسائل ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ تحریر کیا کہ پٹنا کے میوزیم میں ایک بٹوا ہے جو آدمی کی کھال کا بنا ہوا آدمی کی کھال سے تو بٹوا بھی بن جاتا اسی طریقے سے آگ کیا دل کام کی چیز نہیں ہے تو اب دل بھی کسی کو دے دی دیا جائے پھیپڑے کام کی چیز نہیں پھیپڑے بھی کسی کو دے دی دیے جائیں اسی طریقے سے جگر کہتے ہیں نا جیگر جگر دگر, دگر آج تک جگر جو ہے وہ نہیں بنا سکتے بندر کا جگر لگایا تحقیق جو ہم نے پڑھی وہ کامیاب نہیں ہوا پھر اس کے بعد اس کے پیمن کاری شروع ہوئی اس میں بھی کامیابی اب تک بہرحال نہیں ہوئی تو اب کوئی آدم مرے اس کا جگر بھی دے دیا جائے گردوں کا حال آپ نے دیکھا تین تین چار چار لاکھ روپئے میں گردے ملتے ہندوستان میں چونکہ غربت ہے وہاں جائیں گے تو دو ڈھائی لاکھ کا مل جائے گا ایک آدھ لاکھ دلال کھائے گا اور یہاں اکب لینے جائیں تو خوشحال لوگ ہیں کم بیچتے ہیں تو پنجاب چلے جاتے ہیں دیہات میں اور آپ دیکھیں وہاں پورا ایک ٹی وی پر پروگرام آیا کہ لوگوں نے غربت کی وجہ سے اپنے گردے جو ہیں وہ بیچ دی ہیں ایک اسکینڈل یہ چھپا پورے پاکستان کے اخبار میں کہ نوجوان لڑکوں کو اغوا کر لیا جاتا اور اغوا کرنے کے بعد ان کا گردار نکال کر اور مرم پٹی کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا وہ گردہ جو ہے فروخت کیا جاتا کرپشن دیکھیں آپ اس معاملے میں کتنی اب کیا ہوا آدمی کی جو آنکھ ہے وہ بھی کام کی گردا بھی کام کا ہے پھیپڑے بھی کام کے ہیں آتے بھی شاید کام آ جائیں جگر بھی کام آ جائے تو کوئی آدمی مرے تو سارے کسائی جمع ہو جائیں گے وہ رچیر پھاڑ کر آپ کو لے جائیں کوئی گوردہ لے گیا کوئی دل لے گیا کوئی پھیپڑا لے گیا کوئی کلیجی لے گیا کوئی جناب تو یہ ساری تقسیم ہو جائے گی آپ ڈونیٹ تو وہ چیز کریں گے جو آپ کی ملکیت یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو برتنے کے لیے دی اس کو آپ برتیں اور خود یہ ایک سائنس کے بنیادی اصول کے بھی خلاف میں جو پڑھتا رہتا ہوں تحقیقات کچھ سالوں سے اس پر تحقیق ہو رہی ہے کہ میت کو اس طریقے سے دفن کیا جائے کہ وہ خراب نہیں ہو جیسے فرون کی ممی ہم گئے مصر گئے بیس فرون موجود ہیں سمجھے صاحب ان کی لاشیں بیس فرون کی موجود ہیں اور وہ سڑی گلی نہیں ان کو کیمیکل لگا کر انہوں نے رکھا ہو۔ عجیب و غریب ہم نے معاملہ دیکھ ہم نے کبھی ایکات فیرون تو دکھا عبرت کے لیے تو اس کا پروٹوکول سنیے فیرون کا کیا کہنے لے کے صاحب آپ کا پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم آئے گا وہ دیکھے گا چونکہ جب یہ زندہ تھے ان سے اسی قسم کے لوگ ملتے تھے نا تو مردے کے بعد بھی یہی پروٹوکول مینٹین ہوگا کہ جناب چھوٹا چھوٹا میں آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے پھر آپ دیکھیے تاریخ ایک فروئن کے پنڈلی میں کیڑا لگ گیا دنیا بھر میں انہوں نے اشتہار دیا کہ اس کو ریپیر کیا جائے فرانس نے ان کا چیلین قبول کیا فرانس نے کہا یہ ممی یہ لاش ہمارے پاس بھیجو ہم ریپیر کر کے دیں اب یہ انسانیت کا دیوالہ دیکھئے کہ انہوں نے شرط لگائی مصریوں نے کہ یہ جب پیریس ائرپورٹ پر اس کی لاش اتاری جائے گی تو اکیس توپوں کی سلامی دی جائے گی جیسے مصر کے بادشاہ سلامت تشریف اللہ تو اب محفوظ طریقے سے ان کو کیوں دفنایا جا رہا کہ سائنس آئندہ اتنی ترقی کر لے گی بقول ان کے کہ مردوں کو جلانے لگ جائیں یہ بات تو آپ کے بھی اصول کے خلاف جب مردے کو جلائیں گے تو اس میں پھیپڑا نہیں ہوگا مردے کو جلائیں گے تو دل نہیں ہوگا جگر نہیں ہوگا یہ چیزیں آپ کی میرے بھائی ہے ہی نہیں جو آپ اس کو ڈونیٹ کریں گے میرا نقطۂ نظر یہ